ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ عربیوں کو تو علماء کی حاجت نہیں ہے اجمیوں کے لیے علماء بنے نا وہاں والے لوگ تو خود ہی سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ پاکستان ہندوستان اور اس طرح کے ممالک جو ہے اس میں علماء زیادہ ضروری ہیں دیکھیں عرب دنیا میں جو رہتے ہیں وہ اپنی زبان جانتے ہیں لیکن فکی اصول شرعی اصول یہ ایک الگ ہے نا اگر آپ کو اردو آتی ہے تو کیا اردو میں جو قانون کی کتاب ہے وہ سمجھیں گے سمجھنے کے لیے پورا کورس کرتا ہے آدمی ایل ایل بی کرتا ہے تب جا کر وہ قانون کی کتابیں پڑھتا ہے تو علماء نے پڑھا ہے نا علما اولا سانیہ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال تک پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد پھر وہ قرآن کریم کی آیات حدیثوں کے مطلب ان کی شروحات ہو تشریحات فقہ پھر فقہ وغیرہ جو بنتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا دیکھیں نا آج امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فک پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں امام شافعی کے مذہب پر عمل کر دینے میں کروڑوں مسلمان ہیں تو انہوں نے یہ لے کر ہم تک پہنچایا تو نہ بنا کوئی کیسے کوئی کیسے کوئی کیسے, کوئی کیسے کرے گا ایسا, ایسا فیلنگ کیوں ہے پھر کہ علماء جو ہے وہ ضرورت بنا دی گئی ہے خود ہی پڑھ لے ایک مسلمان ہے ہم ना ना اللہ کریں اللہ اچھا یہ کیوں مجبور کر رہے ہیں پلس کر دیتا ہوں آپ کی بات کو میں آن کرتا ہوں کنٹینیو کرتا ہوں کہ جس کو بھی یہ لگتا ہونا کہ یار یہ کیوں ہے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں تو میری ان کو دعوت ہے کہ وہ پڑھیں علم دین حاصل کریں قرآن و حدیث کا جو پراپر علم سیکھنے کا طریقہ سے علم دین حاصل کریں انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال کے اندر ان کی غلط فیمی دور ہو جائے گی ان کو خود اپنی ضرورت کا احساس ہو جائے گا کہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے ہر بات میں مطلب علما ضروری ہیں ان سے رابطہ ضروری ہے مسئلہ پوچھنا ضروری ہے صرف پتھرے آ جاتے ہیں تو مطلب اتنا کیوں کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے دین کے علاوہ کوئی ایسی کوئی دوسری مثال دے دے کہ جہاں پر آدمی اس شعبے کی ساری ضروریات हم. خود ہی کر کر کے جنم پوری کر لیتا ہے کوئی वाँ. دوسری مثال دنیا میں हم. جب دنیا کا کوئی کام اس طرح نہیں ہوتا کیا لوگ آپس میں صلح صفائی کر کے لڑائیاں ختم نہیں کر سکتے تو پھر کوٹ کی تو کوئی ضرورت نہیں ختم کر دینی چاہیے حکومتوں کا جو قیام ہوتا ہے اس کی جو حکمتیں हم. ہیں جو علماء نے اور یہ جو اس شعبے کے تمدن کے اوپر جو کام کرتے ہیں انہوں نے وجہ یہ لکھی ہے کہ جب بہت سارے انسان ہوتے ہیں تو ان میں ان کی خواہشات کا تصادم ہوتا ہے ان کی ضروریات کا تصادم ہوتا ہے جب تصادم ہوتا ہے تو خود فریقین اس کو حل نہیں کر سکتے تھرڈ اتارٹی چاہیے ہوتی ہے کہ جو ان کے معاملات کو سالو کرتی ہے اس کے نتیجے میں معاشرہ وجود میں آتا ہے اس کے نتیجے میں حکومت وجود میں آتی ہے جو ان میں فیصلہ کرتی م. دنیا کے غیر مہذب ترین قبائل بھی آپ نکال لیں جو جنگلوں بیا اور میں جہاں پر وہاں بھی آپ کو ہر قبیلے کا سردار ضرور ملے گا تو ایسا ہے جہاں سردار نہ ملے جرگاہ ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا کیوں گاہ اتارٹی ہوگی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپس کے اندر وہ سارے معاملات نہیں کر سکتے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تخیلات کی دنیا میں تو بڑے جہان آباد کیے جا سکتے نا دنیا کے اندر ایک ملک ہے جہاں پر جرائم کی شرح اتنی کم ہے کیا اب جیلوں کے اندر کو بندے نہیں جا رہا تو اب وہ اپنی جیلوں کو ختم کر کے ان کو ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور وہ ان کو سکولز بنا رہے ہیں یہ ہے دنیا میں ایک ملک لیکن اس کا دیکھا دیکھی کیا پاکستان میں بھی یہی کر لیں جیلیں ختم کر دیں سکول ہاسپٹل بنا دیں اور بولیں کہ ماشاءاللہ جی ہمارا معاشرہ خود ہی سدھار لے گا تو نتیجہ کیا ہوگا اسی طریقے سے یہ ایک بڑی آئیڈیل صورت ہے کہ ہر بندہ ہی دین پڑھ لے ٹھیک ہے اگر ہو جائے تو فافیہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ایسا ہے نہیں اور نہ ایسا ہوتا ہے اور نہ ایسا ممکن ہے آپ ڈسکریج نہیں کر رہے کہ ممکن ہی نہیں ہی, ہم پڑھ نہیں سکتے بھائی پڑھ لے گے قرآن موجود ہے ترجمہ موجود ہے تفصیلیں موجود ہے استاد کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی یہ بتا دیں کتاب ہے نا کیا ضرورت استاد کی کتاب کسی نے لکھی ہے ہاں لکھی ہے آپ لکھ لیں آپ جس طرح ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ جائیں گے لائبریری دیکھیں گے یا یہ کتاب بچے یہ آتھر اچھا یہ اچھا ہے تو آپ کو کسی کی ضرورت پڑی نا کسی کے تو محتاج بنے نہ بنے ٹھیک ہے کسی کو استاد بنائے بغیر تو آپ کچھ بھی نہ کر سکے نا خالی کپڑا نہیں اور اپنا کپڑا خود ہی سینے اپنا جوڑا خود ہی سینے پہننا بھی آپ کو ہے سائز بھی آپ سے آپ کا سائز کو کون جانے گا کتابیں دین پہ نہیں ہیں جتنی میڈیکل پہ کیونکہ میڈیکل میں تو ساری دنیا ہی لگی ہوئی ہے ہر چیز بنا ہوا ہے ٹھیک ہے دین پہ تو اتنی کتابیں نہیں ہے مثال हुँ. کے طور پہ اسلامی ممالک کے اندر تو دین پہ لکھنے والے بہت سارے ہوں گے لیکن غیر مسلم ممالک میں تو ایسا نہیں ہوگا لیکن میڈیکل پہ میڈیکل میں تو شاید وہ ہم سے بھی آگے ہوں گے थी. اور اسلامی ممالک, ممالک کے اندر یہ میڈیکل پہ کام ہوتا ہے تو آپ یہی والا کلیا اور یہی فارمولا ڈاکٹر پڑھ, پڑھ کے خود ہی سارا کچھ کر لیں کہ یہ میڈیکل کے اندر بھی کسی کو سجیسٹ کریں گے یہ خیال اپنا آپریشن خود